الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا وإن يهدي الله فلا مذل له ومن يدذله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وا حبي بنا ومولانا محمد اك وعره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سلزلت النرد سلزالها وأخرجت النرد وصحالها وقال الإنسان ما لها يوباً إن تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يوباً إن يزدر الناس واشتعاكاً ليروا أعمالهم فمن يعمل متقال درد خيراً ومن يعمل مثقال ذره شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل ان تموتوا قبل او كما قال والسلام محترم ابھی ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ ہدایت یہ ہماری بنیادی ضرورت بلکہ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت اور یہ ہدایت اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے چاہے انسان چاہے زناد ہو چاہے چرند ہو پرند ہو درند ہو چاہے کیڑے مکوڑ ہو کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں خلق سم ہدا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے ایک تو اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی کیا ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھا کر زندگی گزارنی ایک وہ ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھا دی ہر مخلوق کو اور ایک ہدایت ہے جس کا تعلق ایمان سے جس کا تعلق آخرت سے یہ ہدایت ہے کیا جس کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے عظیم نعمت ہے یہ ہدایت ہے کیا ہدایت ایک ایسا نور ہے ایک ایسی روشنی ہے جس کی روشنی میں انسان کو نفع نقصان کی تجویز ہوتی ہے کہ میری کون سی چیز نفع کی ہے اور کون سی نقصان کی کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے کون سے احمد میں کروں گا تو میرا میری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کی کیا ہے سنور جائے گی اس کا نام ہے ہدایت اللہ ہمارے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے پر اب یہ ہدایت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ہدایت ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے اور ایک عظیم ناگر تو یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تو ہدایت کے حاصل کرنے کے دو یقینی ذریعے ہیں کیسے یقینی <تصفح> ذریعے <تصفح> <تصفح> جن کو اگر اپنی زندگیوں میں لایا جائے تو سو فیصد ہدایت کا ملنا یقینی اور وہ چیز ہے سب سے پہلی کی ہدایت ملنے کی سب جو اہم ضرورت ہے وہ ہے ہدایت کو ہدایت والے سے ماننا ہدایت دینے والے سے یعنی ہدایت کی دعا اور ہدایت کی دعا کرنے کا حکم اس روئے زمین کا سب سے افضل دائی آکائی مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا اور وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھی حکم تھا وقت کے علماء کو مفتیان نے کرام کو حرت کو حکم تھا کہ وہ اللہ نبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو مانگے اور ہر ہر نماز میں اور ہر ہر نماز کی ہر ہر رقاط میں ہمیں اس ہدایت کو مانگنے کو اللہ کبارک اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس ہدایت کے مانگے بغیر ہماری نماز ناقص رہتی ہے اور ہجوری رہتی ہے وہ کامل درجے کو پہنچتی نہیں ہے وہ کیا ہے ہر ایک مانتا ہے ہمیں سے ہر ایک کو حکم ہے عہدن سرات اللہ وسلم. کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب تو ایک تو ہدایت کیا ہے ماننی اس لیے منکول دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست دعا ہے بہت جامے اور مانے اگر سے چھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اللہ اللہ واہدی مینا اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا اللہ فرق. اتنی جامع دعا کہ ہم اور ہماری زندگیوں میں ہدایت آ جائے اور ہم لوگوں کی ہدایت کا کیا بن جائے ذریعہ بنائے اللہ دینا اپنی دعاؤں میں دعا شامل کرنی چاہیے اور دوسرا جو ہدایت کا زندگیوں میں کس سے آتی ہے دوسری چیز وہ ہے دعوت اس لیے آپ قرآن کا کریں ہر ہر نبی کو جو حکم ملا سب سے پہلے آدم سے حضرت آدم علیہ سلاد وسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ سلاد وسلام سے لے کر آکاری مدینہ مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا جو مشن تھا وہ کیا تھا دعوت لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا لوگوں کو ایمان کی کیا ہے دعوت دینا لوگوں کو ایک اللہ سے کیا ہے ڑنا تو ہمیں ہدایت کے लिए دعائیں भी کرنی اس لیے آپ دیکھیے ہماری دعوت کا کام یہی دو سکتے دیکھیے دن میں مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے اور رات میں مسلے میں اللہ کے سامنے رو دھو کر خالق کو مخلوق سے کیا ہے جوڑنا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا آخر کیا بات تھی یہ سب سے افزلداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کو مل نہیں رہی اللہ فلیلا نسبن ہو فلی کیا آدھی رات کونی رات یا رات کا اکثر حصہ یار آپ کا آخری حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا ہے جان اللہ کے سامنے روئیے دھوئیے اور خالی و مخلوط کے ساتھ جوڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ صحابہ کی زندگی آ اٹھا کر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ وسلم صحابہ کے آماد کی بھی نگرانی فرماتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالی تحجد میں آہستہ آہستہ علاوت رضی اللہ تعالی کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت عمر ابن خطاب بلند پڑھ رہے تو دونوں کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آہستہ پڑھ کہ جی ذات کو سنانا تھا وہ جات تو سن رہی ہے جس سے شروشی کر رہے تھے جس سے محبت کی باتیں کر رہے تھے وہ تو آہستہ پڑھو یا باواز بلند پڑھو جس سے باتیں کرنی تھی وہ جات تو کیا ہے سن ہی رہی تھی تو ہم صدیق عبی اللہ تعالیٰ نبی کریم سلمایا زور سے پڑھ دیا تھوڑا تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو ہوتا اللہ تعالی سنگی شان نیند شان الگ صاحبہ کی ایک شان تھی کیا اتنے بابا سے زور زور سے پڑھ رہے سونے والوں کو جگا رہا تھا مدد شیاتی اور شیطانوں کو بگا رہا تھا اللہ کہ شیطانوں کو کیا ہے مگر را اور سونے والوں کو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا آرستہ کیا ہے جب اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے زندگیوں میں راتوں کا رونا اور رونے سے کام بنتے ہیں رونے سے کیا ہے دائی جب روتا ہے دائی جب روتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شک کی آہیں بھی گئی سکھ کے نالے بھی گئے اللہ تعالی امت میں رونے والے پیدا اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا ہنر اللہ تبارک و تعالی اس کو کون سا دیتا ہے رونے کا وہ کہتا ہے تو روئے گا تو تیرے کام بنے گے اور اگر بچہ نہ روئے تو سب پریشان مامو بھی پریشان چچا بھی پریشان نانا بھی پریشان دادا کہ ڈاکٹر صاحب بچہ رویا نہیں بچہ کیا ہے پر جہاں بچے نے رونا شروع کیا اور زیادہ رویا تو سب پریشان کیوں بچے کو رونے کا حکم دیا بتایا گیا کہ تو روئے گا تو تیرے کام بنیں گے تو روئے گا تو کیا ہے میرے خدائی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا تو اللہ قبارک و تعالیٰ محلوں کی نہیں شہروں کی نہیں صوبوں کو نہیں ملکوں کی نہیں عالم کی ہدایت کے, کے بدر بھی دیکھیے بدر میں سفید بنا دی گئی ہے اسباب اختیار کر لیے گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو رکا اور دو رکا کے وہ سب چار سجدے عالم کی ہدایت کے فیصلے کا ذریعہ بن بنی سب صحابہ کو ترتیب دے دی اسباب اختیار کر لیے محنت کے اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی میں تشریف لے گئے اور رات بھر سب سے کیا ہے کیا کیا, کیا الفاظ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ تین سو تیرہ مڑ گئے تو تیرا دین کیا ہے اللہ کو منایا حالم کو سمجھے کیا ہے مخلوق سے کیا ہے جوڑا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی کیا جین مان بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں اب بھی تیری نسرت کو خریشتے فضائیں بدر پیدا کر تو لہ لائی کے لیے ضروری ہے کہ دعا دعام اور یہی اکرام مسلم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم سب سے بڑا اکرام یہ ہے سب سے بڑا یہ مسلم کی جو قید ہے نا مسلم کی ہمارے چھ نمبر میں جو مسلم کی جو قید ہے وہ تو ہمارا اکثر زیادہ میل جول جو ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ورنہ سب کے لیے ہدایت کی کیا ہے دعا کرنا یہ سب سے بڑا کیا ہے اکرام ہم دیکھیں گے کوئی اسی لیے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ کیا ہے جائز کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی زنا میں مطلع ہے تو وہ تو بیمار ہے بیمار سے کیا ہے نفرت نہ کرے بلکہ اس کی بیماری سے نفرت ایک ڈاکٹر جب چاہے بیماری ہی سے نفرت بیمار ہی, ہی سے نفرت کرے گا تو بیماری کا کیا علاج کرے گا بیمار کا کیا ہے اسی لیے سب سے بڑا कि یہ ہے مسلمان کا کہ اس کے لیے ہم دعا کریں خاص کر ہدایت کی دعا ہدایت کی کیا ہے کہ ہمارے واجبات کے ہمارے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو کیا ہے مانگ روز ہو کر مانگے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے پر اور اس کو حقیر سمجھ لینا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایمان کا نور سلب فرما لیتے ہیں ایمان کا نور کیا ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہمارے شہر حضرت محمد احمد خانپوری صاحب دامت لڑکا ہم آریا اس کو بیان فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر جب مستلفہ سے واپس ہو رہے ہیں اور جب افاد اتنے میں یہ چیز کیا لکھی کی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بلکہ چنیتے کے چنیتے حضرت ابن حادثہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے کیا تھے بیٹے تھے اور حضرت حسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کیا ہوئے منہ بولے کیا ہیں پوتے ہوئے نوجوان اس وقت تو ان کی تقریباً عمر ہوگی پندرہ سولہ سال ان سے بہت محبت تھی جب مضدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں تو ان کے انتظار میں تو ان کو پیچھے سوار کریں ان کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا انتظار کیا وے تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یمن کے سردار لوگ قبیلے کے لوگ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت انہوں نے پائی نہیں تھی دی. جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انتظار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے بڑی زیادہ سرداروں میں سے تھے تو جب اس کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو حکارت سے کہا اچھا نن سے ٹھوکنے کے لیے ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اس معمولی سے آدمی کے لیے اور حضرت اسامہ ساولے تھے اور بہت سمجھے کیا تھے تھے اس کا مستقل سمجھے کیا ایک قصہ ہے کیونکہ وہ اپنی ماں پر پڑے ہوئے تھے اس کالے نے وہ بھی بچہ معمولی سا آدمی لیکن مومن مومن ہوتا ہے ایمان کی نسبت سے جیسے کہتے ہیں کہ ادنا چیز کی نسبت سے کیا ہے چیز اعلی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اللہ تبارک و ہے اس کائنات کے نظام کو کیا ہے کیا ہوئی کیوں ہماری اللہ تعالیٰ کیوں اتنی قدر ہے کہ کسی مومن کو اگر قتل کرتے ہوئے کوئی ایک مومن کی اللہ تبارک و بتا کہ وہاں اتنی قدر اتنی قدر ہے پھر پوری دنیا آدم سے لے کر آخری وقت انسان کسی ایک مومن کے قتل میں شریف ہو تو اللہ تعالیٰ ہو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اونے ہوں کیا ہے جہنم رشید پر ایک مومن کے اقرام ایک مومن کے اقرام ایمان وہ چیز ہے ہمارے نسبتیں ہیں قدرت اسامہ مومن تھے چاہے کوئی بھی تھے ساولے تھے چھوٹے تھے کہتے ہیں ان کو حقیقت روایتوں میں آتا ہے تبقال نصاب میں لکھا ہے کہ جب اب دیکھ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابتدا پھیلا لوگ مرتد ہونے لگے سب سے پہلے یہ لوگ مرتد ہو اور محدود کرام نے اس پر لکھا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ سب سے پہلے یہ لوگ اسلام ان کا سلب کر لیا گیا کہ وہی میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدے حضرت اسامہ مومن کو کیا ہے حقیق سمجھنا اس لیے کسی مسلمان کو حقیق سمجھنا یہ کیا ہے جائز باب مرتبہ ایمان کا نور سلب کر لیا جاتا ہے اس لیے ہدایت کے ملنے کے عزیزوں تو رکھتے ایک تو دعا اور ایک کیا, کیا ہے یہ دعوت پر دعوت کیا ہے سنتے ہیں جانتے ہیں بولتے ہیں اور ہدایت کتنی آسان حض مولانا یوسف علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی آسانی کر دی کتنی آسانی کر دی کہ ہمیں تو بھائی ہدایت مانگنا ہے اور ہدایت کی دعوت دینا ہے, ہدایت دینا ہے اور ہدایت دینا کس کا کام ہے اگر ہدایت دینا ہوتا ہمارے ذمے تو کتنا مشکل کام ہوتا حضرت مولانا کیونکہ انسان تو ایسے ہی بڑا وکیر ہے حضر تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ہدایت کا لینا اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو اس عبدار کالے پلوٹے ہر چیز سے آری خالی خوبیوں سے بلال کو کیا ہے کوئی ہدایت اور ہمارا حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور محمد کہ ہمارا کام تو یہ سیدھا سادہ کام مسئلے کی گہرائی میں جانا کسی چیزوں کی جزیات کو بیان کرنا یہ تو بڑے بڑے علماء کا کیا کام ہے ہمارا کام ہے دین کی فکر دلانا دین کی کیا ہے اور آسرت کا استحصار کروانا اور مولانا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مسائل کم ہے مسائل بتانے والی آیتیں کم ہیں اور ایمانیات کی آیتیں بہت ہیں اور ہمارا یہ کام ہے وہ تو کیا ہے قرآن کے نحض پر ہے قرآن ہی کے نحض پر کیا ہے آخرت کی فکر دلوانا آخرت کا استحضار کروانا اور دین کی فکر دلانا جب دین کی فکر آئے گی آخرت کا کیا ہے استحضار آئے گا تو لہذا ہر چیز ایمان اعمال عقائد معاملات معاشرات اخلاقی کیا جتنے بھی شعبے ہیں وہ کیا ہے آتے ہیں اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے قرآن کی ایک مقدس سورہ کی کیا تلاوت فرمائی جو ابھی امام صاحب نے کیا ہے پڑھی میرا دن چاہتی اسی کے متعلق کیونکہ قرآن سراپا دعوت ہے قرآن سراپا کیا ہے دعوت اور اللہ قبارک مطالعہ سب سے عظیم اور سب سے بڑے دائر نبی اکرم صلی اللہ اور کیا ہے اس لیے سورت میں اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں افسوس سد افسوس کہ آج امت قرآن سے پڑھی ورنہ قرآن صرف عزیزوں تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوا صرف پڑھنے کے لیے اور چھونے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے اور اپنے دوستان میں کیا ہے رکھ کر سجاوٹ کر کے الماری میں رکھنے کے لیے نازم نہیں ہوا لیکن آج امت کے حالات پر نظر ڈالیں تو امت کا تعلق قرآن سے نہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آج ایک معمولی سا معمولی سا جملہ آدمی اخبار پڑھیں یا کسی طرح کوئی کاغذ دیکھیں تو بغیر سمجھے کوئی پڑھتا نہیں بغیر سمجھے نہیں پڑھتا نہیں سمجھ میں آئے گا تو رکھ دے گا اور بہت होगी چیز ہوگی پڑھنے جیسی ہوگی اور اس کے لائق ہوگی اور سمجھنے جیسی ہوگی تو اس لائن پہ دوسرے ماہروں سے پوچھ پاچھ کر سمجھنے کی کیا کرے گا کوشش کرے گا لیکن قرآن ایک ایسی مجنون کتاب ہے اور ظالم ہم لوگ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن عزیز و بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہیں. ہم سال ہر سال سے سور سال ہاں سال سے زلزلت ہا سنتے کیا بلکہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد بھی ہیں. ہوا کیا ہمیں کہتی ہیں, ہمیں کیا, کہتی ہیں؟ ناز ہمیں کیا کہتی ہیں آج مسلمانوں پر چاروں طرف سے حالات جو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس کے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ قرآن قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کو قرآن بتاتا ہے کہ کتاب علم کا لتو خریدناس مین ظلما کی ہم نے قرآن کیوں نازل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا دیکھنا بہت بڑی عبادت اس کا چھونا بہت بڑی عبادت اس کے تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت اس کو حفظ یاد کرنا بہت بڑی عبادت لتو خریدناس مین ظلما کیلند لیکن قرآن کے نازل کرنے کا مقصد قرآن کہتا ہے کافی تم اندھیریوں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ ضلالت اور گمراہی کی چھوڑ کر ہدایت کی طرف آؤ گمراہی کی چھوڑ کر زندگی کی طرف یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن کی ایک ایک آیت بلکہ ایک آیت کیا اگر ایک ٹکڑا قرآن کہا لے لے تو ہماری دنیا بھی اس سے سبر سکتی ہے اور آخرت بھی کیا قرآن تتائید. کا ایک ٹکڑا بس میرے ٹکڑے سے نظر گزری جو حضرت خان زول... اور حضرت یوسف علیہ السلاق وسلام کے بارے میں یوسف علیہ السلاق وسلام پر کیا ہے تحمت لگی پھر بہت بڑا قصہ ہوا اس کے پیچھے بہت بڑی مکاریاں کی باتیں کتنی بھی مکاریاں کریں لیکن ترکیب آئیڈیا جو چلتے ہیں وہ اللہ ہی کے چلتے ہیں وہ میں کروں اللہ سلمان کی نظر باطل پر نہیں چاہے باطل کتنا بھی طاقت لگا رہے باطل تو کیا ہے دھون کی طرح ہوتا ہے آتا ہے چھا جاتا ہے فورن کیا ہے چھڑ بھی کیا ہے اس لیے باطل سے کبھی مروب ہونا چاہیے نہیں وہ ما ما خر اللہ خیر اللہ وہ بھی آئیڈیا چل رہے ہیں وہ بھی ترکیبیں کر رہے ہیں وہ بھی پلان کر رہے ہیں وہ بھی سرکسیاں کر رہے ہیں جو کرنا وہ کر رہے ہیں اللہ حخیر اللہ لیکن اللہ بھی تجبیر کرنے والا ہے اللہ بھی کام بنانے والا ہے اللہ بھی کی کیا ہے اور ہم تو हैं روزانہ سنتے ہیں بغیر اسباب کی اللہ تعالیٰ کیا حکام بنا سکتا ہے یہی چاہا جاتا ہے تو زلیخا نے کیسے کیسے پلان کیے اخیر میں حضرت یوسف آلیہ السلام وسلام کے دین میں کیا ہے دلوائے اور بدنام ترون کی سازش ہوئی لیکن پھر اخیر میں ہوا کیا کہ زلیخا کے سب سمجھے کیا ہے راس پاس ہو گئی سب راج پاس ہو گئے اس کے آخر نے عزیز مشرا نے مطلب سولحا کو کیا ہے بلایا اور ایک ٹکڑا کیا ہے قرآن نے اس کے اتارا اور کہا کہ وہ کس میں قدرا کہ اللہ کا و تعالیٰ حیانت کرنے والوں کے مگر کو چلنے دیتا نہیں ہے حیانت کرنے والوں کا مگر کبھی چلتا عالمی جی جس جی صوبے میں جہاں کہیں بھی رہے وہ خیالت کرے گا اس کا مکر ایک دن ظاہر ہو کر رہے گا یہ قرآن کا چیلنج <تصفی> اللہ کی کئی درفائی یا اللہ حیاانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے دیتا تو قرآن رکا ہے ان کی گہرائی اور میں اگر جائے اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سبر سکتی ہے اور آخرت بھی کیا ہے سبر قرآن ہمیں فکر آخرت دلواتا ہے آخرت کا استحصار کرواتا ہے قرآن کیا کہتا ہے سنسلتی انردو سلسالہ اخرجتی انردوسالہ حال انسان مالہ یوم جن تو ہرتیس اے لوگوں تم پر ایک وقت ایسا ہے کہ زمین کو اس کے بھوچال سے کیا ہلا دیا زمین کا اندرونی نظام درہم برہم کر دیا جائے گا پھر ہوگا کیا زمین اپنے تمام بوزوں کو باہر پھینک دے گی اپنے تمام سر و سامان کو باہر پھینک دے گی زمین یہ کب ہوگا تو دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سری میں کرام کرنا دو مرتبہ ایک مرتبہ جب سور پھونکیں گے حضرت علیہ السلات تو سب پر موت تاری ہو جائے کل لمن آلیہ پان وجب پھینکا جل جلال ہر چیز فرا پھر کچھ سالوں کے بعد دوسری مرتبہ کیا ہے سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ یہاں جو آیا ہے جی دوسری مرتبہ سور کیا ہے پھونکنے کا کہ جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو زمین پر کیا اس کے بوچال سے کیا ہے دیا جائے گا اور زمین اپنے موزوں کو باہر پھینک دے گی فصیری نے کرام فرماتے ہیں کیا بوز کیا باہر پھینکی گی زمین کیا باہر پھینکے گی اللہ اتبار. تو فرماتے ہیں ایک تفصیل اس کی یہ ہے کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو باہر پھینک دے گی ارے سب خزانے کہاں ہیں زمین سونا کہاں ہے زمین چاندی کہاں ہے زمین میں ہر ہاتھو آپ کیا ہیں دیکھ لیجئے کہاں ہے زمین میں سب خزانہ چاہے وہ ہر کس کوئلہ ہو چاہے وہ اسٹیل ہو چاہے وہ لوہا ہو سب کہاں ہیں سب مال جائیداد قیامت قائم ہوگی تو سب لوگ بھی کیا ہیں اس کی تفصیل میں یہی ہے کہ ہر ایک اپنی مٹی سے سمجھے کیا ہے زندہ کیا جائے گا ہم جو قبر پسندی کیا ہے جب مٹی ڈالتے ہیں تو مصنون احمان ویسے ہیں کہ تین مرتبہ مٹی ڈالو تو کیا کرو مینہ مینہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی ہی میں لے جاویں گے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھاویں گے <تصح> اللہ بھی ایک طرف انسان نکلیں گے ایک طرف کیا خزان کیا نکلیں گے انسان ہمانا ہے انسان تمام خزانوں کو دیکھ کر اور تمام رشتہ داروں کو دیکھ کر اور تمام ملنے جلنے والوں کو دیکھ کر کہے گا وقال انسان مالا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا اس زمین کو کیا ہو گیا کہ ہمیں باہر پھینک سب خزانوں کو باہر پھینک گیا اس وقت اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر افسوچ کر افسور انسان کرے گا اور کہے گا کہ وہ خزانے یہ سونا یہ چاندی یہ روپیے یہ پیسے جس کے لیے میں کیا رشتے ناطے توڑتا تھا جس کے لیے میں بھائی کا بھائی نہ ہوتا تھا جس کے لیے میں پڑوسیوں سے کیا جھگڑتا تھا سگا بیٹا سگے باؤ کا خون پر ڈالتا تھا اس کی شکل میں پھر آگے قرآن کتنا ہے قرآن کی شکایت آج تھی دنوں کو ہلا دینے والی آخرت کا استحزار کرواتی ہے اللہ ہمیں آخرت کا استحظار کرواتی ہے یوم جن تو ہر پیسوں اخبار اتنا ہی نہیں ہے تو چلو خزانے باہر آ گئے ہم باہر آ گئے اس کے بعد ہوگا کیا قرآن کہتا ہے یوم دن تو ہر پیسوں اخبار اس دن زمین اپنے خبروں کو بتائے گی زمین بولے گی ہاں زمین بولے گی اس نے میری پشت پر یہ گنا کیا ہے زمین آواز ہے اور آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے دور میں تو یہ بہت آسان ہے زمین کیسے بولیں گے زمانے میں تعجب ہوتا ہے تو وہاں شفر تھانی علیہ الحمان اس کو مطلب اچھا انداز سے سمجھایا کہ زمین کیسے بولیں گے آگاہ کیسے بولیں کیونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے عزیزوں اس پر کیا ہے چار ایسے گواہ قائم ہو جاتے ہیں چار ایسے گواہ جو کبھی پھریں گے نہیں دنیا میں تو ہوتا ہے کہ وزن رکھو تو یا کچھ دکھاؤ تو آگے پیچھے کیا ہے ہو جاتا آدمی کو وشواس ہوتا ہے کہ تیز چلے گا لیکن کیا ہے آخر میں کیا وزن سے سب کام کیا ہے ہو جاؤ وہاں چار گوا اللہ قرآن قرآن پہلا گوا من کا فرشت ہے ہمارے فیور میں کبھی آنے والے ہیں ہی نیامون ماتون انسان گنا کرتا ہے تو اس وقت سفر اس کے پہ گواہ ہوگا فورن کران کا دن کیا ہے انٹری کر لیتے اس کی ہے اپنے بھاری برتن گا ایک امال پر گیا اور دوسرے گا آدمی کے امال نام گنا کرتا ہے اس کے آمان نامی اس کے کیا سوٹو گونوشی قرآن, قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کو پھیلا دے گا اور جو مجرم لوگ ہوں گے جو گنہدار لوگ ہوں گے اور آمان نامے سب کی کیا صورت حال کل ہی ہمیں پڑھنی ہے تو انشاءاللہ کیا ہمیں تعلیم دیتی ہے قیامت کا منظر کامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا سب سے طاقتور چیز ڈین کے اعتبار سے مضبوطی کے اعتبار سے پہاڑ اس کو ہم چلائیں گے جس کو سورہ الحریا میں کہا ہے بتا دون جیبالوں کا کہ ہم پہاڑوں کو دھونی ہوئی روئی کی طرح کیا ہے اور جائیے قرآن کی فساد اور بلاگت پر کہ صرف روئی نہیں کہا بلکہ دھونی ہوئی کیا ہے روئی کی طرح ہم نے کیا رضا رضا کر ذرا ذرا کر کے پہاڑوں کو کیا ہے وہ طاقتور مغروب کا حال بتا دیا قرآن نے دوسروں کا تو کیا حال ہوگا بتکون ال جباق ہو کل من کوش جو میں یقون کل فراش الش طاقت کے اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے عہدے اور منصب کے اعتبار سے دماغی طاقت کہتے دماغ وہ انسان وہ انسان کہا کا ہوگا کہ بکھرے ہوئے پتنگیوں کی طرح ہوگی اور پہاڑ جو رینڈل کیا اعتبار میں اپنی سب سے طاقتور چیز ہے اس کا حق کیا ہوگا کہ دھونی اور لوہی کی طرح کیا ہے زمین چٹیل ہو جائے گی جس کو سولہ پارے میں کہا ہوا لا ترا امتا کہ نہ کوئی ٹیڑا پن ہوگا نہ کوئی ٹیلا ویلا نظر نہیں آئے گا بلکہ ایک گیند یہاں سے ڈالو تو زمین کے دوسرے تونے پر چلی جائے دنیا کا وہ نظام اللہ تبار کو وطالہ کرا ہوگی اللہ ہماری میں اللہ تر آپ ہی آئی بجاؤں پھر اتنا نہیں شرنا ہوں فلم نوادر مینا ارے صرف مردانا ہوتا کہ مر گئے مردود نہ دور اتنا ہو ٹھیک ہے لیکن وہ شرنا ہوں فلم نوادر ہم سب کو جمع کریں گے ان میں سے کسی کو کیا ہے چھوڑیں گے نہیں اور کیسے جناب فرمائیں گے عَلَى ربِّكَ پھر ربِّ سامنے سب سب دستہ پیش کیے جاؤں گے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے ریا ہو چاہے وقت کا پی ایم ہو کوئی بھی ہو ہر ایک اللہ تبارس تعالیٰ, تعالیٰ کے سامنے کیا ہے کھڑا ہوگا لکت جی کیسے آئیں گے لکت جی تمہان تم جی تمہوں کما ایسے آگے کہ جیسا ہم نے پہلی ماں کا پیدا کیا تھا حدیث میں کہا گیا ہے برہنا پاؤ برہنا کیا ہے بھی کھلا کچھ بھی نہیں ہوگا تو مائشہ سدھی پر رضی اللہ ہوتا مائشہ ہی پوچھ سکتی ہے یہ بات انہیں کہ سب برہنا ہوں گے ننگے ہو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے حیا نہیں آئے گی دوسروں کو کیسے دیکھ سکیں گے لوگ میداد محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی ساخ کھینچی جی اور فرمایا کہ عائشہ ہر ایک نفسا نفسی میں ہوگا خود کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے جس کا قرآن منظر کی جائے یوم ذات یو مرا تز ہرا عذاب سسوکارا سکارا قیامتاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی کیا منظر ہوں گے کل موراتی ہم مارزاد وہ تو جاؤ کلاتے ہم لا اور کوئی وہاں نہیں. کوئی کیا ہے رشوت نہیں کوئی لاگ بات نہیں ہے سب کیسے آئیں گے یہاں تو کچھ ہوتا ہے معاملہ وہ اکیلا بول رہی ہے چلو چلو ہم سب ساتھ میں چلتے ہیں ٹولہ ساتھ میں جانا ہے تو ایک کہے گا تو ہم دس کہیں گے تو گھبرا کر ہم تیرے پیچھے لیکن وہاں کیا ہوگا ہر ایک قیامت کے دن اللہ تبارت و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک کر کے لائے ایک ایک کا ریمانڈ ہوگا اللہ ہماری حفاظت ٹولے آم. میں تو آگے نکل جاتا ہے ٹولہ میں سے لیکن ایک ایک کو سمجھے گا وہ بھی کون اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ببا کون ہوگا پھر احمد جب مجرموں کے سامنے آمان نامے پیش کیے جا کے گنہدار کے سامنے اللہ کے نافرمانوں کے سامنے ہدایت کی محنت کرنے والے اس کے پاس آئے دن کو رات کو کہ بھائی نکلو نکلو اپنی آخرت کو سوارو لیکن کان کو دھرا اور اپنی منمانی زندگی میں رہا نفسانی خواہشات کے چوچلے پورا کرتا رہا ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ فکین وہ کاپ رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے یا وہ لتا نامان حاضل کتاب ان آمان نام کو کیا ہو گیا سکیرتوں والا کبیرا ना कोई छोटी चीज छोड़ी और ना कोई बड़ी चीज छोड़ी सब लिखी हुई इसमें तो एक मर्तबा समझी क्या है भूल से क्या है सूद ले लिया था वो भी लिखा हुआ है एक मर्तबा वालिदेन को झड़क दिया था वो भी लिखा हुआ है एक मरतबा रिश्तेदार को समझे क्या है बस शुरू की थी की थी, थी वो भी क्या लिखी हुई एक मरतबा बीवी को साथ समझे क्या है जुल्म का बर्ताव कर लिया था वो भी इसमें लिखा हुआ है یہاں تو آدمی کیا حاکم بن کر ہاں اپنے ماتات کو دبا دیتا ہے لیکن وہاں سب کیا ہے होगा ہوگا سب ریکارڈ ہوگا یہ دین ہمارا صرف عزیزوں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے صرف روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر صرف جس نے نماز کو دین سمجھ لیا جس نے صرف روزے کو دین سمجھ لیا تو وہ دھوکے میں ہے دھوکے میں ہے پرانا فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگی کے ہر ہر شعبے میں کیا ہے دین پیدا ہونے کا اور زندگیوں میں آنے کا نام دین ہے چاہے کہ وہ عقائد کے لائن کا ہو معاملات کے لائن کا ہو معاشرت کے لائن کا ہو اور اخلاقیات کے لائن ہر شعبے کا دین اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم دیندار کہلانے کے قابل اور یہ ہماری محنت سے یہی چاہا جاتا ہے مولانا کرنا کرتے تھے ہماری محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ عقائد کے لائن سے معاملات کے لائن سے معاشرت کے لائن سے اخلاقیات کے لائن سے زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہمارے زندگی میں ہمارے محلوں میں ہمارے شہر میں ہمارے صوبے میں ہمارے ملک میں امت کے ہر ہر فرد میں مرد عورت میں امیر غریب میں اپنوں میں بیگانوں میں سب میں دین آ جاوے اور اسی کی محنت کا نام بھی کی کیا ہے دعوت نمازی تو ہے لیکن بیوی کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں وہ دیندار نہیں یہی نہیں ہے صرف نماز پڑھنے والی تصویر پڑھنے بہت بڑی عبادت ہے لیکن کہا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع مانے ارشاد ہے کہ ایمانوں بھی زوروں شعبہ سب سے افضل ہاں سب سے افضل آپ جو ہے آپ ایک حدیث میں دیکھو کتنا سمندر کو کوجے میں لے لیے سمندر کو کیا ہے کہ افضل ہوا لا الا اللہ یعنی تمام اللہ کے حق کو بیان کر دیا تم یہ حقوق اللہ ہے النازا راستے سے تکلیف دے کچھ چیز کا ہٹا لینا یہ بھی دین ہے یہ بھی کیا ہے دین ہے اس سے حقوق العباد ہے صرف راستے سے تکلیف کیا ہے دین نام ہے راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا لینا تو کسی کو تکلیف پہنچانا یہ دین ہوا اور خود اپنے گھر میں رہنے والی ہمارے تمام چوچروں کو پورا کرنے والی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ دینداری نہیں ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے آج بن کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا ویوہار کرو بھلائی کا کیا ہے آج امت جہاں دینداری نہیں ہے جہاں تانوں میں یہ باتیں نہیں پڑتی ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بیوی بی تو پاؤں کی جوتی کے برابر یہ اپنوں کو کیا کہہ جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اور جانوں کوالم نے ان کو تو آج بتائیں گے کبھی کیا ہے لطیفہ یاد آ گیا ایک آدمی روزانہ اپنے ویرو کو دھمکی دے دو بعد لوگ ہمارے سامنے تو آتی ہے تو اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت ایک مخلوق اللہ کی ہوگی ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر ہم جو دیتے ہیں اس سے زیادہ کئی گنا اس کا باپ ہوتا ہے کہ نہیں لڑکی سے باپ جو محبت کرتا ہے اللہ اکبر اس کے سب کچھ ارمان سب کچھ سب کچھ وہاں پورے ہوتے ہیں لیکن یہاں جو آتی ہے وہ صرف اس لیے آتی ہے چیزوں محبت صرف محبت لینے کے لیے صرف محبت لینے کے لیے ورنہ اچھے سے اچھا کھانا اچھے اچھے پینا اچھے سے اچھا کیا پہننا اس کو وہاں ملتا ہے سب کارگزاری آتی ہیں اور دینداری صحیح نہیں ہوتی ہے کہ مولانا گسے میں آ گیا اور بول دیا تین نے کہا بہت بہادری کا کام کیا کہ دی تو ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ایک میدار رہا تھا ہمارے مولانا کے پیچھے ہی سوار تھا بائک پر گھرے بازار میں ایک آدمی نے سمجھے کیا پکارا مولانا مولانا مولانا میں نے کیا بول بہت تکلیف میں ہو میں نے کہا بول کہ تو ایسا ہوا نہیں تین تلاقے دے دی واقعی میں تم نے تین تلاق بول گیا غصے میں دیے مطلب کو مانتا نہیں ہے کہ بھائی پنڈات دوتا کو جمع کرو یہ طلاق کے لیے غصے میں دی ہوگی آپ نے کہا کہ طلاق ہوا کہ ہو جائے گی منصاف ہو جائے ایک دم سے مت تو صاحب بڑی بڑی کتابیں دیکھیے تھوڑا فرصت تھوڑا سانس کھاؤ سے کھاؤ دیکھو آرام سے مند کرو ایک دم سے فیصلہ مت کرو ایک دم سے اور مجھے امید ہے اللہ کے جا سے کیا کہتا ہے کہ میری اللہ کے جاد سے مجھے امید ہے کہ اللہ میرا کوئی ہلکا ندا اللہ حفاظت نہیں ہو رہا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سچا لموں نے خطا کی سرو نہیں था تو لہٰذا ہوا آدمی بھی ایسا ہی تھا کچھ نوجوان اس میں زیادہ ہے جس لیے بات کہہ رہا بعد موقع جی بیچاری دبتی ہے تو لوگ دباتے مجبوری کا فائدہ بھی کیا ہے اٹھاتے ظلم نہیں یہ ظلم اور ظلم ایک ایسی چیز ہے چیزوں کہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر بھی حرام کر لیا اس کو قرآن میں اللہ کے رف کسی پرزل میں نہیں کرے گا تیرا رف کسی پرزل میں نہیں کرے گا وہ کیا کہتا کہ پانی گرم کر ورنہ بس ورنا کہ رک روزانہ بس صبح اٹھے کہ پانی گرم کر ورنہ تو بھی بھی چاری ڈر جاتی ये वरना करेगा क्या तलाक दे देगा मारेगा पीटेगा घर से बाहर निकाल देगा बस रोजाना यही धमकी कि पानी गरम कर वरना पानी गर्म कर वरना तो बेचारी जल्दी जल्दी उठी और पानी गरम करके क्या है दो साल हो गए दि, दि, दि, रोज की मगजमारी क्या, क्या आपको पूछल लेगा हिम्मत करके ये पा का तो वो पा क्या वरना वरना खुद गर्म कर लूंगा دو سال سے منگن ماری کرتا تھا پہلے کہنا تھا خود گرم کر دوں گا قرآن میں اللہ قبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ واشرو کہ ان کے ساتھ بھلائی کا وہوار کرو ان کے ساتھ کیا کرو اللہ حکیم اختر سات بزرگوں میں سے ہمارے گزرے ہیں ایسے اللہ والے تھے ایسے اللہ والے نے کہ ان کے بیان میں لوگ تڑپتے تھے تڑپتے تھے وہ تڑپتے تھے ان کے بیانوں لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وار شروح نہ بن معلوم کہ میری بندیوں کے ساتھ گہرائی کا ویوہار کرنا میری بندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نام سفارش ہے ہمارے نام سفارش ہے اور اللہ بڑوں کا بڑا ہے کوئی بڑا ہمارے پاس کوئی کسی کو بھیجے कि देखो और उससे हमारे सब काम बनते हो मतलन बॉस हमारा बॉस और अल्लाह तो क्या बड़ू का बड़ा है हमारा नफा नुकसान किसके कब्जे में है अल्लाह वो सिफारिश कर रहा है कोई बड़ा हमारा कह देवे, हमारा सब ऊपर वाला ऊपरी अधिकारी आदमी को भेज रहा हूं उसका जरा थोड़ा ध्यान रखना कि शायद हमारे टेव नहीं पड़े आप पानी मांगते शरबत पा दुनिया اللہ تعالیٰ شکر. اللہ بڑوں کا بڑا ہے شفا شو مارو ان کے ساتھ بھلائی کا ویوہار کرو مولانا اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا ویوہار نہیں کرتے اچھا کرتاؤ نہیں کرتے تو اللہ ان کی دنیا میں بھی پکڑ کرتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑ کرے گا کیونکہ مجلوم اور مجلوما کی خالی نہیں جاتی اتقی دعوت ال مجلوم مجلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آپ اور کوئی پردہ نہیں ہے اور یہ تو اخلاق کا تخاضہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خئی رکم خائی رکم لی, لی آلی تم میں بہتر کون جس کی تہجد اچھی ہو جس کی تلاوت اچھی ہو اپنی جگہ پر تجدید بڑی عبادت قرآن کی تلاوت کرنا بڑی عبادت تسبیح پڑھنا اور اللہ اللہ کی ذرے لگانا اور گشک میں جانا اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اپنی جگہ پر بہت بڑی عبادت بہت بڑی کیا ہے عبادت لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خیر رکم خیر تم میں بہتر ہوا ہے جو کیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور سن لو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے <coughs> سب سے اچھا ہوں کہ جس کے اخلاق سب سے کیا ہے اچھا ہوں تو ہمارے زندگیوں کے تمام شعبوں میں دین آ اسی کی محنت کا نام یہ ہے تو بات میں در اثر کر رہا تھا کہ کل گیا میں تین سنگی کیا ہے آمان نامی جائے پھیلا لے جائے اور تو بالکل کم ہے اپنی بات ہوتا ہے मिट रहा हूं तो दो तो गवा ये होंगे और तीसरे गवा तीसरा गवा क्या होगा भारी गवाह है ना तिरामन का और आमाल नामे और ऐसे आमान नामे नहीं कि जरा पानी ढुला तो शाही मिट गया नहीं वो तो वहां आएगा लिखा हुआ साहते हैं कि अल्लाह तला एक का हिसाब एक एक को तो, तो कितने साल गुजर जाएंगे तो देखते हैं ना अब ये टेक्नोलॉजी और साइंस के दरजान बहुत आसान है और ऐसे कितने बड़े बड़े चौपड़े होंगे ना ये होंगा नहीं क्या होगा قرآن میں اللہ تعالی نے ایک گایت نہیں تھی جو سالران صاحب سا سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بنی اسرائیل میں ہے پندرہویں پارے میں دوسرے سفے تک وہ کل انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے آمان اس کے گردن میں لٹکا دیں گے اس کے گردن میں کیا ہے لٹکا دیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہیں پینڈ ڈرائیو نے ان میموری کارڈوں نے ارے سمجھا گیا کہیں نہیں سمجھا حالانکہ یہ سب کمزور مخلوق کے بنائے ہوئے کل انسان ہو ضریف ہاں ورنہ تو کیا ہے ہمارے کچھ کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے تیسرا دعا تو ہوگا وہ انسان کے خود آزاد ہو خود آزاد خود آزاد سوریا ہم پڑھتے ہیں برکتوں کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں و و کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پر مہر لگا دیں گے بل ہو انسان کیا ہے بہت بولتا ہے وہاں بھی شروع میں تو بولے گا پھر اللہ تعالیٰ کیا لگا دیں گے مہر لگا دیں گے تشب ورجن ہوں کانون ہاتھ پیر سب گوائی لیں گے تھانوی علی رحمان نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بولیں گے رام کیسے بولیں گی پیر بولیں گے تو زبان یہ ایک لوتھڑا ہے جس مکا ٹکڑا ہے جب اللہ اس سے بلوا سکتا ہے تو یہ ہاتھ بھی ایک لوتڑا <تصفح> ہے دوست کا اللہ اسے نہیں سکتا اور چوتھا گواہ جو میں اور اس میں بیان کر رہا ہے چوتھا میں جن تو حد کے سو اس دن زمین اپنے تمام خبروں کو باہر پھینک دے کہ میری پشت پر اس نے یہ کالے کرتوت کیے ہیں یہ کالے کرتوت کیا ہے کیا حال ہوگا اور جج کون دوا تو اتنے مضبوط اور جج کون کمل الحاکمی کیا ہے لیکن وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اس نے ہمیں ایک چیز دی ہے یہ تمام گنا اتنی جگہ گنا کر لیے اتنی جگہ سے اگر بھلوانا اور ڈیلیٹ کرنا ہو تو اللہ کتنا رحیم ہے اتنی جگہ پر ہم نے گناہ کی اور لکھ دیا اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو ڈیلیٹ کرنے کی ایک چیز دے دی ہمیں وہ کیا ہے توبہ اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا نبی عبا. کتنا پیارا انداز ہے نبیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بدلا دیجیے کہ میں بڑا مفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں اور ایک جگہ تو کیا کہا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے رب فرور معاف کر دے بڑے کالے کرتوت کیے اور رحم فرما کے اگر تم نے رحم نہیں کیا تو دنیا بھی بگڑ جائے اور آخرت بھی کیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اگر گناہ ہو جائے تو یہ عرضی لکھ کر کیا ہے دے دو ربر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی معافی نامہ لکھوا رہا ہوں اور کون لکھوا رہا ہوں جس کو معاف کرنا ہوں اور جس کو عرضی لکھ قبول کرنی ہے وہی عرضی لکھوا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا لکھ کر مجھے کیا ہے دے دو تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں تو جس کو قبول کرنا ہے وہی سمجھے کیا ہے مجمون لکھوا دے کہ یہ لکھ کر دے دو تو میں کیا صحیح کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ دو تمہارے گناہ کیا جائیں ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے اور جبھی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گنا کیا ہی اس نے, نے گنا کیا ہی نہیں ہے اس لیے عزیزو ہمیں آخرت کا استحصار کرنے کی بہت ضروری ہے دین کی فکر کرنے کی کیا ہے بہت ضروری ہے یہ قرآن کی یہ صورتیں جو آئے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اگرچہ اس کی کچھ ضروریات کیا ہیں باقی رہ گئے وہ ہمیں اس بات کا پیغام دی کہ کل قیامت دین اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا عمر کی ایک روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ نے کیا طاقت ہے اللہ وہ ہمیں دین نصیب ہے اللہ کا ہم جتنا کرم مانے اتنا کم ہے عزیزوں بلکہ ہمارے جسم کا ایک ایک روئے کو اور ایک ایک رونٹی کو اگر زبان بھی دی جائے اور اس شکر پر وہ زندگی بھر بہتا ہے الحمد للہ الحمد ایک ایک روہ پڑتا رہے زندگی بھر الحمد تو بھی ایک ایمان کی نعمت کا شکریہ ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا چیزوں ہمیں اس نعمت کی بہت بدردانی کرنے کی کیا ضرورت ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے یہ روایت کہہ کر اور ایک ملکوز کہہ کر اپنی بات کو کیا ختم کر دوں کہ کل قیام خاص کر اپنے نوجوان عبد عبداللہ ابن عمر کی روایت اسمل احمد ابن حمل میں کہ کل قیام کے دن اللہ تبارک و تعالی کا دربار لگے ہر ایک کا حساب امان لامے تلیں گے وہ نا ضرور گاسٹل قیام انصاف کی ترازوں کو اللہ قیام کے دن قائم فرمائے گا <تصفح> چاہے ہم مانیں گے نہ مانے ذرا ہو انکان حدت ان میں نفردل رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی برائی اور اچھائی ہوتی ہمارے امان نامے میں کیا ہے پیش کی جای ہر ایک کا حساب ہوگا ہر ایک کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا جب کامیاب ہو جائے گا فلاں ابن فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں وہ دن دکھلاوے اس دن پر تک خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی دن نہ ہوئے اللہ ایسا کر دے ایک شخص ہوگا روایت میں آتا ہے جس کے امان نامے میں کیا ہے بلے جائیں گے اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں جائے گا ایک پرانی چپرا کیا ہے جا رہا ہوگا پیٹ پھیر کر روایت میں آتا ہے گرشتے کیا ہے پکاریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا پکارو اس کو کہ اس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جو کہا تھا اس کا وزن کرنا ابھی کیا ہے باقی ہے تو اس لا الہ اللہ کو کیا ہے رکھا جائے گا اور اس کے لیے جنل پہ کیا کر دیے جائیں گے فیصلے لیکن درنے کا مقام ہے عزیز ہو کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے لیے جنت کا اعلان ہو گیا اللہ حفاظت فرمائے جنت کا اعلان ہو گیا اور اس نے ہمیں پکارے کہ آؤ باؤ آؤ ایک چیز تو آپ نے رکھنی کی رہ گئی وہ کیا کہ آپ کا موبائل آپ کا موبائل رکھنا تو کیا ہے رہ گیا کیونکہ عزیزو آج کل جو موبائل ہے بڑا فتنہ پڑا ہے بڑا, فتنہ پڑا. بڑا اس کا صحیح استعمال ہے اور بھی کیا ہے یہ جو نیٹ ہیں آپ دیکھیں اس کے استعمال کرنے والے تین طریقے ہیں یا تو اس کا اچھا استعمال جانتے ہی نہیں یا استعمال کرتے ہیں لیکن پھسر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کچھ اور کھولتے اور جاتے کہیں اور اور ایک ہے سبقہ جو اس سے سمجھا ہے صحیح استعمال کر رہا ہے اب ہمیں عزیزوں خاص کر ہمارے نوجوان حق یہ تین قسموں میں کون سے قسم میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے موبائل کو لا کر رکھا جائے اور اس سے جو ہم نے غلط غلط چیزیں دیکھی ہیں غلط غلط کلپیں کیا ہے پھیلائی ہیں اور غلط غلط چیزیں کیا ہے پڑی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم میں کہیں جانے کا فیصلہ کیا جائے اللہ ہماری حفاظت اللہ ہماری حفاظت اللہ تعالی نے ہمیں دعوت کا کام عظیم کام ہوتا گئے گزرے دور میں عزیز ہو اور دعوت کا کام کیسا کام مولانا عمر صاحب پالما فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایسا کام ہے کہ دین کے ہر شعبے کو ہر طبقے کو اس سے پانی پہنچ رہا ہے ہر طبقے کو پانی پہنچ رہا ہے مدرسے کسی کی برکتوں سے آباد ہے خانداہوں میں زربے لگانے والے لا الہ الا اللہ کی اسی کے مدرسوں میں چندہ آ رہا ہے لوگوں میں دینداری آ رہی ہے جب دینداری آ رہی ہے لوگ قربانی دے کر دین پر کیا ہے دین کے نام پر کیا ہے لگا رہے ہیں اس لیے اس محنت کا نچوڑ اور اس محنت کا خلاصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تین صفات پر سمجھے کیا ہے چھوڑا تھا وقت نہیں ہے وقت میں اس کی ترسیل کیا ہے بیان تین صفات پر چھوڑا اس انصفاج اس امت سے کیا ہے جس جس زمانے میں کیا ہے کم ہو جائے گی ناقص ہو جائے گی ادھوری ہو جائے گی اللہ کی مدد شام شامل حال ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفت کی ادا کی تھی کہ صحابہ کا ہر فرض بشر ہر فرض نشر کیا ہے دین کا سمجھے کیا ہے سیکھنے والا تھا دین کا سیکھنے والا تھا عزو عمر عزو قبابی نام ہو تو نہیں ورنہ میں کسہ چنا تھا آپ کو کہ کیسا ہلو عمر ہم بعد میں امیر المین بنے شورا کیا آپ کے ساتھی تھی بار ہاں سنا بار ہاں روایتوں میں تزمت الباف قائم کیے پھر شریف میں کہ میں اور ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سب صحابہ چلے جاتے ہیں پھر رات میں کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں ان کے دین کے سکھنے کا کیا حال تھا بن عامر تبصر میں نہیں جانا غبابن عامر عمر باری باری کیا ہیں باری باری کیا دھین سیکھتے تھے ایک دن یہ اونٹ چرانے چرانے جاتے دونوں پارٹنر تھے اور ایک دن مسلم شریف میں تفصیلی کیا ہے واقعہ اس کا اور ایک دن سمجھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے دین کیا ہے سیکھنے آتے ایک دن وہ اونٹ چرانے جاتے ترجیح بنائی ہوئی تھی کاروبار بھی, بھی لگے ہیں اور یہاں دین بھی محتاج بن کر حالانکہ چوٹی کے ساتھی شورا کے کیا ہے ساتھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال ہی ہے وہ قصہ دن چاہتا ہے کہ سنا ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی باری نہیں تھی حضرت عببا کی باری تو عرب میں پتے مل جانا کوئی معمولی نہیں کیونکہ وہاں درخت ہوتے ہی نہیں اب اوٹ چرانے دور دور جانا پڑتا صبح سے نکلتے رات کو آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جو بات سنی ہوئی تھی وہ حضرت عمر ان کو بتاتے ایک دن اور وہ کیا ایک دن حضرت عببا ان کو بتاتے ایک دن حضرت عببا کو درخت قریب گر گئے اور اونٹ چڑھ کر جلدی آ گئے تو وہ اثر ہی میں آ گئے تو عمر ایک ہی مجلس میں دونوں کیا ہو گئے جمع ہو گئے اور عمر بھی اور حضرت بھی عامر رضی اللہ تعالی اثر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ سلم شوق دیکھی ہر فرد بسر دین کا سیکھنے والا تھا دین سیکھ رہے صحابہ اثر کے بعد مجلس میں بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت پڑھی کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت پڑھی کہ اگر کوئی آدمی کرے خوشو خزو کے ساتھ تمام سنتوں کی ریاض کر اور خوشو خزو کے ساتھ دو رقاد نماز پڑھ جائے اللہ اس کے لیے جنت کو کیا کر دیتا ہے واجب کر دیتا ہے تو اخبار پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اخبار حسابہ تو علمتی رسیات ہیں اور اعمال پر شوق تھا ان پر عمل کرنے کا کیونکہ ہم تو حضیلتیں سنی نہ سنی عمل کیا نہ کیا تو اربا نے کہا واہ واہ واہ واہ کیا تو سننے کو ملا ہے تو عمر نے دیکھا کہ تو آ کیونکہ ایک دوسرے کو دو رات کو بیان کرتے تھے کہ آپ کو کیسا سنا ارے بہت ارے تو وہ لکھتے کہ آپ تو کیسا سنا عمر نے کہا کہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, واہ. کیا واہ واہ کہتا ہے اس سے پہلے جو روایت بیان کی نا تو پہلے آیا نہیں تو وہ ڈبل واہ واہ ہے وہ کیا ہے ڈبل واہ وا کرنی کہ وہ کیا ہے ہوگی تو سنا دو یعنی اتنا شوق اتنا کیا ہے sure. یہ تعلیم اتنے شوق کے ساتھ سنی جاتی تھی تعلیم کے حلقوں میں اتنے شوق کے ساتھ کیا ہے اپنے کو محتاج بنا کر وہ کیا ہے ترتیب بنا کر کیا ہے بیٹھتے تھے اور رات کو اس کے مذاکرے کیا ہے ہوتے تھے تو حضرت کہ کیا ہو? ڈبل بابا بہت صحیح تو کہا کہ سائیڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب رجوع کر لے تو مشہور ہے نا مسنون عمل ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں لا دے رہے کیونکہ <تصفح> دین ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے تقاضے پورا کرنے کا نام کیا ہے دین ہے اس وقت کا کیا تقاضا ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں تو لہٰذا کہ جب وزو کر لیو تو ایک دعا اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ محمد اب تو اللہ و من منت یہ عمل کرنے کی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں صرف وضو کر کے ابھی تو نماز وہ سواب تو نماز پڑھ کے ملے گا اور یہ سواب کتنا ہے کہ ڈبل واہوا ہے باقی ڈبل واہوا کرنے کا ہے کہ کیا صرف وضو کرنے لیتے اور یہ دعا پڑھنے گئے دو رقع تو پڑھی نہیں ابھی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اس کے لیے اعلان ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے تو اوبا نے کہا ہوا باقی ڈبل واہوا کرنے کے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شوق نسی اس طرح علم حاصل کرنے کا اس طرح عمل کرنے کا اور ہر ایک شا, ہر ایک فرد دسر کیا تھا عمل کرنے کا سیکھنے والا بھی تھا اور اس پر عمل کرنے والا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ڈھائی سال میں ختم کی کتنا ڈھائی سال پریکٹیکل عمل کر کے اور پورے مدینے کی دعوت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پورے مدینے کی دعوت کی ایک ایک مسئلے پر عمل کر کر کے ایسا عمل ایک ایک آیت پر عمل کر کر کے کتنے سال میں ڈھائی में میں کیا عمل تھا کس کا حل عمر کھٹا ہو گئی اللہ کا اور دوسرا تین سفارت پر چھوڑ کر جو تین سیکھا ہے پر جس پر عمل کیا ہے امت کا ہر فرد وسر کو اس کی دعوت دے اور کیسی دعوت دی اللہ پر پورے عالم میں کیا ہے پھیل گئی پورے عالم میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں جو دین کی جھلکیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اس گئے گزرے دور میں مسجد بھری پڑی ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے ورنہ جہاں بخاری شریف لکھی گئی میرا شرف حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برقات ہوں کہ میں نے سنا مولانا بھی ہمارے ساتھ کے کچھ کے سفر میں کچھ کے سفر میں اس وقت مدرسے کی ابتدا اور حضرت کیا ہے آئے ہوئے تھے اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ کیا کہوں کیا کہوں ابھی بخار اور وہاں کا سفر کر کے کیا ہے میں آیا ہوں کہ بخاری جہاں لکھی گئی ہے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب اس کی جامع مسجد ہم دیکھ کر آئے ہیں صبح کی نماز میں ہم تین مسافر تھے اور ایک امام تھا صبح کی نماز میں اور شریعت کی کوئی چیز نہیں کوئی جھلک نہیں امام پر وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا سوٹ کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے چہرہ پر کیا سنت رسول نہیں ہے امام کا یہ یہاں بخاری جہاں امام بخاری علیہ رحما کیا ہے بخاری کا کیا ہے درشن دیا تھا اور ہم دیکھ رہے <سؤال> ہیں کہ بڑی بڑی مسجدیں بڑی بڑی کیا ہے مسجدیں اور بڑے بڑے مدرسے وہاں کے سمجھتا ہے شاپنگ مال میں کیا ہے تبدیل ہو گئے ہیں شاپنگ مال میں کیا ہے تبدیل ہوا جبکہ داری نے دعوت دینا کیا ہے چھوڑ دیا اور یہ سفتوں سے ہٹ گئے کہ دین کے سیکھنے والے اور سکھانے والے اور دعوت دینے والے نہ رہے تو وہ جامع مسجد جس سے کیا ہے آزان ہوتی تھی آزان ہزاروں قدم بلکہ کیا ہے لاکھوں قدم کیا ہے اٹھتے تھے اللہ اکبر کی صدا پر آج وہاں اللہ کا نام دینا گناہ گنا ہے دو رقع پڑھنا گناہ حضرت نے خود بتایا حضرت کہ میں نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی دو رقع پڑھوں دو رقاج پڑھوں لیکن ایک ساتھی نے ہمارے پڑھنے کی بھی کوشش کی اس مسجد میں دو رکعات پڑھنے کی لیکن اس کو کیا ہے سی آئی ڈی پیچھے لگی ہوئی تھی پولیس فوراً باہر کر دی فورن حضرت مفتی اعظم فقی जमाना زمانہ حضرت کی سمجھ دے گی حضرت کہ میں نے اشارے سے پڑھ لی کیا پڑھ لیجیے اشارے سے پڑھ سک مجبوری ہے کہ مجھے یہ ہوا کہ اس مسجد میں آؤ جہاں اللہ کا ایک وقت تھا اتنی سدائے گزتی تھی ماتھے کیا ہے زمین پر ٹیکتے تھے یہاں دو رفتار نماز پڑھ کر بغیر پڑھے چلے جاؤ تو میں نے ایسے ہی کیا اشارے سے کیا ہے کیونکہ استرار کی حالت تو حضرت مولانا اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ میں کہا کہاں کا یہاں کچھ میں یہ ہو رہا ہے ہمارے اس ملک میں کچھ کو ہر اعتبار سے بنجر کہا جاتا جا تھا تو لہٰذا یا یہاں مدرسوں کا قائم ہو جانا یہاں دعوت کی فضا ہونا یہاں مفتی کا ہونا ماشاءاللہ بھی جو ایک جماعت آئی ابھی دیکھو مفتی صاحب لے کر آئے وہ کچھ کے ہیں یہاں جو کام ہو رہا ہے یہاں جو کام ہو رہا ہے میں وہاں لے کر آیا ہوں کہ کیوں کہ دائی نے اپنی دعوت کی دیا اس لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو نظر اے نظر آ رہے ہیں بس جس سے اللہ اکبر کی صدایں گج رہی ہیں اگر تم آنے والی نسلوں میں اور اپنوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہو تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ وہ قربانیاں دو حضرت نے بھی وہی کہا تھا اس وقت وہ قربانیاں دو تو ہمارے اگلوں اور پچھلوں نے کیا ہیں قربانیاں دی اور وہ قربانی کیا ہے بھائی رتل حرکت اللہ مبارک وطالعہ ہمیں دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے موت کا قبول فرمائے ہمارے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے الحمدللہ رب للہ آداب سے کبھی کبھی کبھی سبھی نا کبھی اللہ <سؤال> میں مردوں میں عورتوں میں سو سے کا ماحول پیدا فرما ہماری اور ہمارے گھروں میں دین کا ماحول فرما ہماری اور ہماری اولادی میں خراب ہوتی فرما خراب اور اچانک براش پریشانیوں کی اللہ امر کے ہر فرد کو دین کا دائی بنا اللہ امر کے ہر فرد کو دین کا دائی بنا اللہ امت کے ہر فرد کو دین کا داری بنا اللہ ساری محروم کو اپنے اللہ دنیا بھی بنا حضرت بھی بنا بھی بنا اللہ ہمارے دنوں کو ہمارے دنوں سے ہماری اللہ ہدایت کی مدد کے لیے ہمیں چھوڑ اللہ ہمیں چھوڑ اللہ کے مزلوں پیدا فرما قرآن پیدا فرما قرآن پیدا فرما تیرے سامنے اپنی لیے عمر کے لیے ہدایت کے مانگنے والے پیدا فرما اللہ کے ہونے والے زدہ فرما اللہ نے نام دیا ہے سب کا نکلنا قبول ناراضگی والی زندگی گزارنے سے اللہ ہمارا حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو